بات وہ جس میں عوام کے خواص بھی غفلت کرتے ہیں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں سب کو چاہیے کہ اکامت کا کی جواب بھی دیا کرے جب میں اکامت پڑھی جائے تو اس کا جواب بھی دیا کرے علماء سے سیکھ لیا کریں اور اذان اور اکامت کے جواب کی اشقان و نقطۂ یہ ہے اس کو محبت کے انداز سے جب ہم دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیئیس سال تک امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے اتنے آنسو برستے تھے کہ جب مسلح پر پڑھتے تھے تو ٹپ ٹپ کی آواز آتی تھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ باہر بارش کے قطرے گر رہے اللہ کی محبوب تو امت کے لیے اتنی دعائیں مانگے اور ہماری زندگی میں جب ایسا موقع آئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ حبیب کے لیے دعائیں کریں اور اپنے محسن اعظم کے لیے اپنے آقا کے لیے اپنے سردار کے لیے دعاؤں کا مانگنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ محبت ہو دل میں اذان کی آواز سنتے ہی دل میں خوشی ہو ہاں اب وقت آ رہا ہے میں بھی اپنے محبوب کے لیے دعا مانگوں گا ہم دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ان کو مقام میں محمود عطا فرما وہ ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں لیکن ہم محتاج ہیں ہم ان کے لیے دعائیں کریں گے خدا در انتظار ہم دمانست محمد چشم بر راہ ثنا نےست خدا محمد آفرین مصطفی بس محمد حامد حمد خدا بس مناجات اگر باید بیا کر دو ببیت ہم کناعت میں تما کر دو محمد استم خواہ ہم خدا را خدا یا است حب